طالعا طالعا طالعا بارے کوئی علم میربانی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 <coughs> میرے, بے میرے فنون پورا کر چکے محمد میرے جواب والا کر ہے، دوست والا مشورہ کالے میں دلے جا کے بی ہزار منگیا میرے بائی نے گاہ چکی ڈانچا فارسی پوتا فارسی بے وہ بندی علی شریف علیہ علم وہ وہ بجلے پتہ کوئی ہی تھی پیریہ پتہ دنے کم نہیں ہونا جوتریہ پردے دے ہو <laughs> میرے پتہ میں مرار میرے آچھا نہیں کھڑے اپنا نکھڑے وہ بڑا اچھا ماہ ہوگی ساہے بھولا میرا دل لگتا وہ مدر سے مجھے ونی پہ مہا ہوتاں سے پڑھے نہیں ہے وہاں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 میں کو گزار نہ سال چاہتی ہوں میں کلاج میں ڈاکٹر چنوک چیز ختم میں کو, کو دع بیا پھیپڑا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 وہ لکڑی جو ہی ہے چوی بلہ اور اوڈ پر آئیتا ہے یہ جلے میرے سامنے میں داری میں دکٹر ایج دباس گتا ہوں کرامہ ساکتا ہے قابش ملینگ میں کدوترہ سال تھی ہون اتنا پہلے میں کلات ہی زیارت تھیں گے ہون پتہ نہیں کنائی کدہ ہی زیارت تھیں گے اتنا جلدی نہیں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 ہوں کو انہوں کو دکیان تری چلک پہ ملا تری چلک پہ ملا امائے میں نا اوہی تیز بھاییوان چھڑ گے ناکس واران کی تیز تیز اندیتی ہے سطن دارتے دیکھا کمرا تھرگیا ایم باد کرتے کبھر جانوری کر گیا وہ گی جانور پیا او پی آ دے آدابی اس طرح مجھے دعا منگا ل جو ہلکے خواب پورے دشمن کو نہ جہل کو نہ خواب دی تابیر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 اوپر جنگل صبر تو من تو من و من و قدم چما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 چون جالے شوے اوڑا اوڑا خواب رکھی آپ سب تقریبا خواب ہوسی ہے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 بجائے ہو یہاں ہوں نا ویسے فارسی کچھ بہتا ہے ہی کٹھے پڑی ہی چاچے کہیں تھوڑی بہت دا سی ہے کریمہ کتاب باقی بچا ہے والمہ مرشد پاک کو عرض کی تھی میں سے سونا ہمیں کو پڑھا ہو آپ فرمینے وہیں کریمہ کتاب جاوا میں کریمہ کتاب جاوا آپ میں کو معنی نہیں دے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 بھاگ سکتا ہے اللہ ہے اللہ کی جیل ہے اربا مخلوق جیل پی